اللہ سلیر کلیل ایک دفعہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اورنگزیب عرمیر بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں حافظ قرآن ہوں اور فاقع ہوں سلام ہوں انہوں نے کہا یا آپ آپ قرآن نہیں ہیں یا آپ پھا کے ہیں پلا میں سے ایک بات آپ کی جھوڑ ہے اگر آپ پھا میں ہیں تو آپ سے قرآن نہیں ہیں آپ سے قرآن ہے تو آپ پھا کے میں یہ بتائیں گے جانے جی آپ کے میں پھاقے میں پلا میں نے کہا چلے سرحر رحمان سنائے پچاس وقت دیا کہ تب اپنی کی اندرست کرو اپنی غلطی اندرست کیے ذرا پڑھنا تو سیکھ اس کے بعد آیا کہا کہ اب آپ کے لیے کوئی معاشی بندوبست کر کرنا مجھے ضرورت نہیں میرا بندوبست ہو کا بندوبست کر حضرت عبداللہ اللہ مسودہ چل رہا تو میرا بیٹا کوئی نہیں تھا بیٹی نہیں تھی اور صحیح اسلامی معاشرے میں اچھا مجبوری نہ ہو تو بیٹیوں کو کمانے پر نہیں لگا سکتے فرار ہو تو ٹھیک ہے اجازت دیے یا ایسا اس کا پیشہ ہو کہ جو مفید ہو معاشرے دینی علم رکھ ہے اس کو پڑھا رہی ہے یا کوئی بچیوں کا اسکول اس میں پڑھا رہی ہے یا اس کو تب قلم آتا ہے اس کو عام طور پر کمانے کا رواج نہیں تھے تو بیٹھیاں تھیں ان کی ان کا اور ضلع کچھ مسائل پر اختلاف آیا اختلاف کافی بڑھ گیا اہل میں بھی اختلاف آ سکتے ہیں اور یہاں تک آیا کہ ان کا جو وظیفہ بتن مال سے مقرر تھا عثمان رضی ضلع نے وہ وظیفہ بند کر دیا اس ہفتے کے بعد خلاف رفا ہو گیا اور راضی ہو نے تو میں پیغام لے کے آپ کا وظیفہ دوبارہ باہر کر دیا گیا ہے ہم نے کہا کہ آپ مجھے وظیفے کی ضرورت نہیں رہی ہے اور کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں رہی ہے وہ کیسے ہم نے کہا کہ میں نے جب سے بار وظیفہ بند کر دیا تھا تو میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ کہا پڑھنے کا کہہ دیا سر واقعہ سر واقعہ پڑھنے کا کہہ دیا اور آج تو سورے واقعہ پڑھ لیتی ہے مسئلہ نے تو ایک سواب کے نیچے پڑھنا ہوتا ہے ہم وفان ہے کمزور ہیں کسی کے لیے پڑھ لیتے حالانکہ پڑھنا پھر نہیں ہے جائز ہے پڑھنا نہیں ہے دم کرنا جائز ہے کہاں نہیں ہے کہ ہم نے سورج فاتحے کو سات بار پڑھ لیا بماری گرفت ہونے کے لیے کوئی غیر میں کہتا کہ سات بار سورج پڑھنے سے جس بیماری کے آپ دم کر رہے ہیں یہ بخار پانچ دن کے بعد ٹھیک <سسسوس> <سسوس> ہو جائے گا مرضی یہ سات دور صرف صرف فاتحہ پڑھنا یہ بخار ٹھیک کرنے کے بدلے میں دیتے ہو یا سات دور صرح وقت پڑھنا سات لاکھ دیتے ہو <سسوس> کیا کہے گا آدمی بخار پانچ دن ٹھیک ہے یہ قسم نہیں تھوڑا یہاں کوئی آدمی باہر معاوضہ دیے ہوئے پڑھتا ہے تو ہم خدمت خرچ کر رہا پڑھنے کا بھی سواب ہوا اس کے بدلے میں خدمت خالق جو, ہوئی تو ہی ہی جو لوگ معاوضہ لے کر کرتے ہیں دم تو ان کا پیسے ہی ایسا کتنا بڑا خزانہ ایسے واقعہ پڑھنا نے شروع کر دیا تھا آپ ہمیں بیل ماغ کے وظیفے کی ضرورت نہیں رہی ہے. میں مکین کا وارڈن ہوتا تھا ہمارے کلب آ رہے تھے اس میں, میں میرا گھر ہو گیا گھر پر میں بیٹھا ہوا ہوں تو میرے دل میں خیال آیا کہ بہت پل پہ لیں چھٹیاں ہیں میس بند ہے باہر ہوٹل بھی بند ہیں ان کے کھانے کا بندوبست نہیں ہے ان کو کھانا پہنچانا پڑا کھانا میں ان کو پہنچا کر گیا انہیں کھانا کھایا مسکرا رہے تھے دوسرے دن پھر مجھے رات کو کھانا پہنچانا چاہیے کھانا پہنچایا تو وہاں سے کیا بات ہے میں نے کہا سورج واقع پڑی تھی ہم نے کھانا بہی میں نے کہا سورج واقعی آدل میرے گھر کی طرف منہ کر کیسے پڑا کرو تم آپ آدر میرے گھر سے منہ کر پڑے کسی اور کے گھر کی طرف سے منگ کیا تھا تو بار دیکھا میں مجھے تو انہوں نے نہ کوئی مجبوری کیا نہ سوال کیا نہ کچھ گھر پر بیٹھے بیٹھے دل میں بات آ گئی جن کے کھانا پوجانا مارا میں نے کو واقعہ سنایا مصر کا بادشاہ نے رات کو خواب دیکھا کہ ایک ایسے فرشتہ آسمان اُتر رہا ایک آدمی اتر رہا ہے ہاتھ میں نیزہ اس کے اس کے کے پاس کو ایسے پہلی وہ نیزہ مارا اور کاٹ کا بستان والے والوں کی مدد کر بادشاہ جاگا ڈرا ہوا سنوا دے کی مدد کوئی خاص بجے بات تو نہیں ہو گیا صرف آدمی کو دیکھا پھر جاگا گھبرا کر سویا تیسری بار پھر دیکھا اس بار تو اس نے دیکھا کہ اس نے میزا مارا تو زخمی بھی ہے وہ اس کو ڈگا ہوا کہ یہ بات اب اس سے ضروری بات ہے وزیر کو اس نے بلایا تین تین چار طلبات ہے جو کتاب پڑھنے کے لیے آئے تھے زمانے سے تھے نہیں ایک سال کتاب پڑھنے کے لیے آئے تھے جتنا خرچہ لے کر آئے وہ خرچہ ہو گیا ختم استاد صاحب کتاب بڑے سر سے پڑھا رہے تھے اس کرتے ہوئے مقررہ وقت نے ختم نہیں ایک دن پھاکا دوسرے دن فاقہ تیسرے دن فاقہ تیسرے دن جو ہے تم نے کہا دیکھو بھائی جب تین دن فاقہ ہو جائے اس آدمی کو سوال کرنا جائز سوال کرنا چاہیے بیک کہتے تھی سوال کرو کہوال کر آخر اور اندازی کیوں گھر سے گھمانا تھا سوال نہیں کرتا تھا کوئی اور اندازی سے ایک آدمی کا نام نکلا یہ سوال کا اس نے بہت سوچا کہ کس سے سوال کروں آخر دیکھا سوال اللہ سوال کروں اس نے رات کو سلا چڑھ دو کے نسجے آہ آہ ہے ان اللہ کے دعا مانگنا شروع کی اور دعا کے نصا بلائی ان کے لیے ہے بھی ہوا بادشاہ نے وزیر کو بلایا اس نے پیسے لیے گئے کپرستان ڈھونڈا کپرستان تین چار آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہا کہ اس وقت تو بادشاہ نے آپ کے دیت پیسے دے گئے ہیں اور صبح بادشاہ سلامت خود آپ لوگوں کی تجارت ملاقات کو آئیں گے پھر گئے تو باقی بس پھر کھائیں گے جیسے انہوں نے مشورہ کیا کہ صبح جب بادشاہ سلامت آ گیا ہمارے زیارت ملاقات کو آ گیا ہم لوگوں میں ہو جائیں بزرگ مشہور ہو جائیں گے نسلی یہ ہوگا ہو ہم سے جائیں گے تو اس کی ہمیں یہاں سے اجرت کر لینی چاہیے بادشاہ, بادشاہ جب آیا تو آدمی نہیں تھے بڑا اس کو افسوس ہوا خیر کی یاد میں وہاں ایک دارالعلوم کائم کیا یہ دارالعلوم جانے تھوڑا بات یاد میں اللہ کشان کے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ روزی قسمت کی یہ اللہ تبارک و تعالی نے لکھی ہوئی اللہ وب سے لنگ تک میں لنگا دیکھو آگاہ ہو جاؤ کوئی آدمی نہیں مرتا اس وقت تک جب تک کی اس کی روزی پوری نہ ہو جائے پتخ اللہ اللہ پھگڑو وہ اجمر طلب اور روزی کی طلب میں اچھا طریقہ اختیار کرو اس کہ کتنے سے پر کرتے ہیں وزلہ صاحب اجمال اور اور جمیل کبھی ہے جی کہ روزی کے طلب میں بہت زیادہ فکر مانو کا پیچھے نہ پڑھو اس کے ضروری اس بات پیدا کر کے بس پھر اللہ کا آسہ کرو کہ اس پر اللہ روزی اور کی روزی آئے گی دوسرا کہ اچھا طریقہ کروانی کپڑا بیچنے کے پیشے سے کبا سکتے ہو تو سنار کیوں بنتے ہو خام خا کہ مکرو پیشہ اختیار کرتے ہو مکرو پیسے پیشاد اختیار کر رہا ہے اگر الگان کا کوئی سناری میرے پاس کسی کام کی دس آ جاتا تھا میں نے پڑھا کہ کیا مکرو ہے مقصد کا پیسہ ہے پسینہ تو نکل گیا جان تو ٹوٹ گئی کس کھیت میں ہل چلانے والے کسان کی گندمس نے پیدا کی اور وہ چھوٹی سے تھوڑی لے کر ٹکاٹک تک کر رہا ہے اور پانی فاشی کو ہم کر رہا ہے معاشرے میں اور ساری اس کی خون پسینے کی کمائی گندمس سے لے لی یہ لیسہ ہوا غور کیا بات کر رہے ہیں ہاں اس نے اجمال برتو یہ عزیز شریف ہے یہ جو ہے جی ہاں جی موٹا تو قسمت اللہ اجمل کربر مطلب اللہ طے کر رہتا ہے آپ جھوٹ بولے تب سچ بولے تب جو میں وہ انصاف کریں تو ظلم کرے تک اس میں ضروری ملے گا ظلم کی جگہ صاف کیوں نہ کرا دیں جلد کی جگہ سچ کتنا اختیار کریں اور تین دن جو آدمی پاکا کر لے اور اس کا کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہ ہو اور کسی سے سوال نہ کرے تو اللہ تو اس کے لیے ایک سال کی حلال لوزی کا دروازہ کھولتا ہے تو مشہور ایک سال کی حلال لوزنی کا اللہ تبارہ تبارہ اس کے لیے دروازہ کھولتا ہے تو اللہ احمد کے میں لکھا ہوا ہے ایک دفعہ اس ہوا مولانا یوسف بندوری صاحب کا واقعہ کہتے تھا میں مدرسہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ طلبا آ رہے ہیں ہم اسے اجازت دے رہے ہیں کہ احمد علی لاہوری صاحب آج کے لیے آ رہے ہیں اور کراچی ریل ستریں گے تم ان کے غیر کے لیے جا رہے ہیں کہتے اتنا طلبا ہے کہ مجھے اندازہ لگا کہ مدرسہ خالی ہو گیا اس آ رہے ہیں کہ تم ان کی زیادہ جا رہے ہیں اندازہ پھر مختص شفی صاحب کا ٹیلیفون آیا کہ مولانا احمد علی لاہوری صاحب آ رہے ہیں ان کی اتنا آئی کیونکہ میں نے ٹریفنوں کا وہ علیوری صاحب آ رہے ہیں اور میں ہم ان کی زیارت سے جانا چاہتے ہیں آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو کہتے مجھے اللہ کہ سارے مدرسوں کو خالی کر دیا سارے تو جب سب جا رہے تھے تو ہم بھی جاتے ہیں چلے گیا تو میں نے ملاقات زیارت ہوئی کہتے میں نے ان کو اللہ کر کے کہا کہ میں نے آپ سے ایک مطلب پوچھنا ہے کہ یہ آپ کا تصرف ہے یا کیا بات ہے ایک تصرف ہوتا ہے ایک کرامت ہوتا ہے کرامت ہوتی ہے ایک تصرف ہوتا ہے تصرف جو ہے تو یہ ایک قسم کی روحانی قوت ہوتی ہے روحانی مجاہدے کی جس سے آدمی لوگوں پر کو متاثر کر لیتا ہے اور وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں اس کے اختیار میں آئے ہوتے ہیں یہ کافی بھی کر سکتے ہیں اس کا خاص مجاہدہ ہے اور کرامت جو ہے تو مطلب اللہ کی طرف سے اس کو اعزاز ملا ہے کہ اس سے وہ رہا ہے سلامت اور تھوڑا سا فرق ہوتا پوچھا کہ خرف ہے کہ کچھ اور بات ہے یہ کس وجہ سے آپ کو یہ بات آ سنی ہم نے کہا کہ مولوی صاحب یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے ہم نے ساری عمر دن کا کام کر کے اس کا معاوضہ نہیں لیا ہے کا کام کیا اس کا معاوضہ نہیں دیا ہے نہیں لیا بیان کیا ہے نہیں لیا ہے نکاح پڑا ہے معاوضہ نہیں دیا جنازہ پڑا ہے معاوضہ نہیں لیا ہے کوئی بھی کام کیا ہے اس کا موقع نہیں ہے بیان کرنے کے لیے زیادہ تر کہتے گندہ چاہ کھانا کھاؤں میں نہیں میں اور حلال حرام کی ان کو ادراک ہو جاتا تھا بعض دفعہ لوگوں نے امتحان کے طور پر حرام پیسوں کی چیز خرید کر ان کے پاس پہنچائی ہے تو انہوں نے واپس کی استعمال نہیں کیا ایک مرید کا واقعہ ہے کہ یہ مرید میں نے اپنے اپنے زمیندارے کی شکر لے کر گیا کھانڈ ایک چینی ہوتی ہے نا ایک گڑ ہوتا ہے ایک کھانڈ ہوتی ہے جو چینی کی طرف پوری سفید نہیں ہوتی اور گڑ کی طرف سرخ نہیں ہوتی درمیان میں پنجاب میں لوگ گھر میں ہی بناتے ہیں مشینوں پر بناتے ہیں کھانڈ میں اپنے گھر کی لے کر گیا انہیں جب میں نے ہضیہ دیا تو ہم نے کہا یہ کھانڈ آپ کی حلال نہیں ہے ایسے مجھے بڑا افسوس ہے میں نے کہا یا اللہ میں نے کہا مرید اور کھیت کو پانی لگانے میں میں نے اتنی احتیاط کی ہے کہ کی پانی کی باری میں نے نہیں لی ہے میں خدا راپ وہاں جہاں والد صاحب نے کہا وہاں جاؤں فوراً آپ کو اپنا چاہیے جس جگہ کہا ہے اسی اشارے پر آئے جس جگہ والد صاحب نے اشارہ کی اسی جگہ پر مجھے اللہ مین کا مریض پانی لگاتے ہوئے میں نے احتیاط کیے کرایہ پانی لگ گیا ساری احتیاطیں میں نے برکی اور میری کھانڈ الگ نہیں ہے سب کیا بات ہے کہ واپس لے کر میں آ گھر پر آ کر میں نے سوچا دو باتیں مجھے یاد آئی کہ ایک ایئر اس کھانڈ کی زکات اس رس کا نہیں دیا اور دوسرا یہ ہے کی مشین پر بنائی اس کا کرایہ نہیں دیا تھا پھر وہ پر مجھے یاد آنے پر میں نے اس رس ادا کر دیا کرایہ اس کو دے دیا کہتے ہیں کچھ کے بعد پھر میں گیا تو میرا خیال تھا گھر کا خالص ہے گھی میں لے جاؤں پھر خیال آیا کہ میں پاک نہ پاک کوئی نہیں لے ایسے میں نے وہاں کہا میرا خیال تھا کہ میں لاؤں آپ کے لیے میں لاؤں لیکن پھر خیال ہے پتہ یہ ہماری ہوتی نہیں ہوتی لایا ان کا کہاں پر پڑے ہوئے ان کے گھر میں پڑا ہوا تھا ان کا ان کے گھر کا تھا مراکب نے کہا آپ کا گھی ال ہے کہا کہ نے کہا ضرورت پاڈ بھی پڑی ہوئی ہے مراکب نے کہا آپ کی کھان بھی الراک اللہ میں آپ کی مشین جو وہاں امریکی میں آدمی ہے وہاں سے بول کر یہاں سننا اس کی لگ مزید اس تو روحانیت تو ذرا کبھی پراپت ہے ہم. کہتے ہیں انہوں نے ملا صاحب سے کہا کہ میں نے دینی کام کا معاوضہ لے لیا مولا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ان کی اس بات سے بہت جذبہ مجھے ملا تو انہوں نے آ کر پشاور کو پیغام رہنے والے پشاور کے یہاں پیغام بھیجا کہ میری اسلانی زمین بیچ کر اس کے پیسے مجھے بھیج دے زمین بیچ دی اس کے پیسے بھیجے اور جو تنخواہ لی اسی مدرسے کی وہ ادا کر دی اسے اور اس کے بعد جو ہے بغیر تنخواہ کے تدریج شروع کی سن ستہتر میں ان کی وقات ہوئی ہے جولائی میں جو لگ پٹ ہے ستر میں اور اس سال جو ہے تو حج جو ہے کہیں اپریل میں تھا نہیں اور کوئی دسمبر کے مہینے نہیں کی ہوئی تو آخری سال فرماتے تھے کہ اگر مولان صاحب سے فرماتے تھے کہ اس سال اپنے خرچے کا عمرہ کیا ہے اپنے خرچے کا حج کیا ہے سارے سال گھر کا خرچہ چلایا ہے اور سال پورا ہونے پر چالیس ہزار روپیہ بچت ہوئی ہے وہ میں نے خیرات کی ہے یوا کے سنسوٹک ہے اٹھہتر میں سونا چھ سو روپئے تولا کا چھ سو تو گئے چالیس کے کتنے تولے ہوئے ہاں جی تولا ہو تو سترہ سو پاڑے کیلکولیٹر والے لوگ ہیں نا پاڑے والے لوگوں کا <متخلا> مقابلہ کر سکتے ہیں کیلکولیٹر والے چھ سو نا چھ سو روپئے سترہ تولے لے آپ نے مارکیٹ سترہ تولے تو اب کرو نا کتنا ہوا کتنا لاکھ بنا دس ہزار سے بات کر ایک لاکھ سترہ ہزار دس ہزار وہ سب اور ہو تو, تو. آ, تین لاکھ چالیس ہزار اور جو تین آج آدمی آئے تو کہہ رہا تھا کہ پاسا جو ہے وہ پچیس ہزار ہے اور دوسرا جو ہے تو وہ تین ہزار تیئیس ہزار چار سو ہے آپ کہاں جا رہے ہیں جی؟ آواز نہیں آ رہی ہے واپس رہے ہیں وہ فری میری آواز آ ہے اس طرف والوں کو بہت گھرتی ہے جی آواز کے تکلیف کیا ہے کر رہے تھے جی؟ کتنے بنے یہ ہے کہ تو دیکھو رنجیو پروفیسر صاحب آ رہے جاؤ صاحب یہ پہلے صاحب میں نے کرایا تھا کافی بنتا تھا تو نے میں نے خیرات کیے گھر کا خرچہ چلایا ہے حج کیا ہے عمرہ کیا ہے چالیس ہزار بچوں میں نے خیرات کیے ہیں اور ہم ان کی زیارت کے لیے ملاقات کے لیے ان کے گھر پر حاضر ہوئے تو مدرسے کا تین کمرے کا گھر تھا جیسے مہمانوں کو بٹھاتے تھے خود ان کے بوڑھے تھے ٹھنڈی زمین پر بیٹھ نہیں کرتے ایک معمولی سی کوئی گری قسم کی چیزیں پڑی ہوئی تھی اور چونکہ بوڑھے تھا، ٹیگ لگا کر پڑھنا پڑتی چیک تو کیا باقی سارا کمرہ خالی ہم خالی, خالی فرش پر دیوار سے پیس لگا کر بیٹھے ہوئے تھا. تو چلیے زار میں اپنے سوپوں کو بندوبست نہیں کیے ہم بھی اگر کوئی حیثیت والے ہیں لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے چوکوں کا بندوبست کریں اپنی گاڑی کا کریں اس وقت یہ سن میں تاریخ خدم نبوت کے صدر یہ تھے نا تو کیا کہ امیر کہتے ہیں تاریخ کے امیر یہ تھے تو اس میں بوٹو نے بلایا کہ تاریخ خدم نبوت کا امیر جو ہے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے آئے ملنے کے لیے گئے تو واپس آ کر اللہ رحمد اللہ سے فرما رہے تھے کہ جب میرے اتصال مذاکرات شروع ہوئے تھوڑے بڑے جرال بولتے تھے جب میرے مذاکرات شروع ہوئے اللہ کا بھارت والے نے اس کو میرے ساتھ چکرتی کر دیا اور میرے میں کولر میں کھول دی اور میں نے اس سے بات کی جلدی دی بات کیا کرتے جب مذاکرات کر کے آئے تو وہ کہہ رہا تھا اس سے تو دنیا دار آدمی تھا اس نے کہا کہ تاریخ مودود کا امیر جو ہوتے سب لوگوں کو کسی کسی کی بات سمجھ ہی نہیں آتی میں نے کہا کہ حال یہ کیسے اللہ کا کی یقین والا ہے یقین کے خلاف بات اس کو سمجھ میں اللہ آتی بانی بارل... صاحب کہتے ہیں کہ کوئٹہ میں تاریخ کے سلسلے بن گئے ہوئے تھے جن کا سخت تھکاوٹ والا دورہ ہوا اور رات کو کہتے ہم سوائے کہ ہم نوجوان ہل نہیں سکتے تھے اتنی تھکاوٹ تھی کیوں شہری جو میں دیکھا کہ بدوری صاحب اٹھے ہوئے ہیں اور نہ تھا پڑی اور دعا مانگ رہے ہیں اور کہتے کہ میں نوجوان آدمی تھکاوٹ کے مارے میں نہیں سکتا میں نہیں اٹھا مجھے لگا ہوا کہ ویسے اللہ والے تاریخ کو چلا رہے ہیں تو یہ تاریخ ضرور کامیاب ہوگی ملان خاندی صاحب رحمۃ اللہ کے والد صاحب کی زمین سات گاؤں تھی غریب کنار کے, کے سات گاؤں مظاہرین کے سات گاؤں تھے کہتے ہیں کہ مجھے فارغ ہونے پر والد صاحب نے کہا تھا کہ سرائے کھیڑا جو میرا گاؤں ہے ایک گاؤں اس کا ہو گیا یہ مدرسے میں بیٹھ کر تجریس کرے پڑھائے تو یہ ایک گاؤں کی کی ہوگی خیر کہتے ہیں جب وہ اس مدرسے کو چلایا کانپور کے کا مدرسے کو بہت زبردست چلایا پھر کہتے ہیں ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جب آپ کا دل وہاں سے بھر جائے تو پھر ہماری خانقاہ میں آ کر توقع رحم اللہ بیٹھ جانا کہ وہاں سے میں اگر عظیم ماجد مکی رحمۃ اللہ کی وفات کے بعد نہیں بلا کے تھنا بون کی خانقاہ میں کہتے ہیں والد صاحب کی چار شادیاں تھیں ان کی میراث ساری میں نے حساب کتاب کر کے جن بیوں کی وفات ہو گئی تھی ان کے رشتے داروں کے رشتے داروں تک جہاں تک پہنچ سکتی تھی اس پہ ساری میراث میں نے تقسیم کی بعض اوقات جو ہے تو ایک آدمی کو میراث میں آٹھ آئے اور وہ آٹھ آنے سے کے لیے منرد کا خرچہ ایک رتے آیا کیونکہ اس کو میں نے وہ منرد کر کے بھیجے ہیں کہ میراث میں آپ کیسا ہے اس سب سے فارغ ہو کر پھر اپنا ایسا جو تھا سارا وہ اپنے بھائی کے حوالے کر کے اور اپنی زندگی خود اہلیہ اور خود اور اہلیہ کے ساتھ آ کر بس زندگی وقف کی اس کے بعد نہ کمایا ہے نہ کچھ کیا ہے اور جو چوبیس گھنٹے وقف تھے جو دن کا کنٹینیو کا کام کیا ہے اور یہ ہمارے سے والے بزرگوں کو صحیح ہوتا ہے کہ کبھی کسی سوال نہیں کبھی ضرور کو نہیں بتاتا تھی. کوئی ضرور کے لانے والا آدمی اس کو بھی شرائط پوری ہو تو لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں میرا فرحان یہاں کا وزیر اعظم تھا نا اور مرکز میں حکومت نواز شریف کی تھی اس زمانے میں نواز شریف بریل بھی ہوتا تھا اور اس کا وزیر مدد امور جو ہے ہوتا تھا اب گفتار نیازی تو سارے پاکستان کا دورہ کر رہا تھا دیوبندیوں کے خلاف سزا بنا رہا تھا یہاں پر آیا یہاں سے میرا میرخان کو دیکھا سر سر کدو کیا اس نے پیسوں کا ماورہ ہے نا میرا میرخان کرے سر کدو کو ہمارے اکھڑے اکھڑے اوکھے باتیں کی کی اس نے میرا میرخان کو جو بندی کے خلاف باتیں کی تو ولی کے خلاف باتیں کی کی جب اس کی اس کے مذاکرات مکمل ہوئے ہے تو میرسول خان صاحب نے کہا وہ تو کیا بنانا سا ایک عجیب بات ہے آپ کی باتوں میں ماشاء عجیب بات یہ ہے کہ مرکز والوں کو میں نے پانچ لاکھ روپے بھیجے تھے ان نے پیسے واپس کر دیے انہوں نے کہا کہ آپ دھیان سننے کے لیے آئے <laughs> تو سارا کیا کہتے ہیں تقریر ایک طرف اور وہ عمل ہمارے ساتھیوں کا ایک عمل ایک طرف میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں میں پرائیویٹ میں جا کر ایک روپیہ دوں اللہ کے فضل سمجھ سے قبول کرتے ہیں اور یہاں کے وزیرالا کو کہیں کہ وہ پانچ کروڑ جا کر جا کر دے تو اسے دوپہر کو اس کی جیب میں ڈال کر کہتے ہیں کہ اللہ صاحب کا ملا کرے ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ رکھتا ہوں بڑی مہربانی کی ہے لیکن ہمیں آپ کا وقت چاہیے چار دن چاہیے ہمارے یہ احتکاب ہوتا ہے نا احتکاب کا کافی خرچہ ہوتا ہے پھر اس میں کوئی پیسے دینے کے لیے آیا تو ان کا گاتا ہوں بھائی اس کے لیے پیسے لینے کا مجھ پر میرے سلسلے والوں کو آ کے کہ جنہوں نے زندگی قربانی کی سب سے پہلے میں ان سے لیتا ہوں اور او او او او او نہ ہو سکے پورے سر دیکھیں گے ہم تو لہذا آپ معاف کریں آپ کو گنجائش نہیں ہے تو ان کہا کہ جنہوں نے ایک کی وقت جنہوں نے سلسلے کو اپنایا ہے محمد اللہ تو با یہ ہے میرے بھائی کے روزی اللہ لکھی ہوئی ہے اللہ دے کر رہے گا ہمیں یقین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک دفعہ ایک برفانی پہاڑی علاقے میں ہمارے مہاراج خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے سے مجنہ ملورا میں رہ ساٹھ سال رہے تھے ہوں اور مجھے بہت لمبی گروتی ہوئی تھی میں نے ان کو سن ساٹھ سو انہتر میں بالکل سفید ڈاڑی کے ساتھ دیکھا ہے اور ان کی وفات رض صاحب ہم جو گئے تھے رمضان میں گئے تھے تو وہ کون سا سال تھا رمضان میں ہم دو ہزار میں گئے تھے رمضان کا میرا کا تھا دو میں تھے ہاں جی میں ضلع تھے ساٹھ نو میں ساٹھ سال لگائے اس میں جمع کریں اکتیس سال تو کتنے ہو گئے اکانوس نو شو یا برفانی علاقہ ہے اس میں خراب ہو گئی تو دوسرے ساتھی کہتے ہیں کہ گاڑی خراب ہوگی آپ کیا کریں جائیں گے کیسے کھانا پینا ساری چیزیں کہ بھائی فکر میں کرو ہم زفا ہیں کمزور ہیں اللہ ہماری مدد ہم زفا ہیں تو کمزور ہیں ایک آدمی آیا ہے تو اس نے آ کر دیکھا اس نے دیکھ رہا ہے میں نے پہچان لیا ہے رائےمن والے ہو آپ تو ہمارے مہمان آپ بنے گے نا بلا نے پکڑا ہے نا. اور اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ آپ کسی کا کھانا نہیں کھا کھاتے جب تک چلے میں لے آپ میں چلے بھی دوں گا آپ کو لیکن میں آپ کو گھر کو لے کر جاؤں گا <laughs> گھر کو لے کر کی آگ چلائی روزیہ نیچے بچھائی اوپر بٹھایا کھانا ساتھ ساری چیزوں نے صحیح بات ہے کہ ہم جو ہیں یہ نہیں کل نہیں ایک آدمی کو دکان پر بیٹھ کر جھوٹ بول کر پریت کر کر دھوکہ دے کر اس کو تو سپلنے کے یقین ہے یقین <تصفح> ہے اس کو تو اس سے پلنے کا یقین ہے اور پلو نے فرمایا ملحل بسترات و سبر علیہ لا نسل وغیرہ ملاق مطلب تکوا اپنے ہروار کو نماز کو حکم کیجئے خود بھی اس کے پابند رہیے ہم آپ سے روزی کا کموانا نہیں چاہتے روزی آپ کو ہم دیں گے اور دیکھو آخری انجام جو ہے وہ تکوا والوں دکاندار کو تو دکان پر بیٹھ کر جھوٹ بولنے سے پلنے کے یقین ہے اور مجھے اپنی نماز سے تقدرہ سے پلنے کے یقین نہیں کیا ولی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید ذاتی افالی کو سپاہدی کو جب کھولا تو میرا خیال ہوا کہ میں سارے اسباب کو ترک کروں کیلا سونا سے نظر آ رہا ہے خیا کو کھانا نہ کھاؤں کپڑے نہ پہنوں کپڑے گرم نہیں کر رہے ہیں گرم اللہ کا مر کر رہا کھانا نہیں پال رہا ہے پال اللہ اپنے مر کر رہا پیسے سر کے اسباب کی میری نیت ہوئی تو در مجھے بتایا گیا کہ اسباب کا اختیار کیا جائے کیونکہ اس باپ کا اختیار کرنا یہ اجب سواد ہے اس باپ کا اختیار کرنے کا اجب سواد ہے اللہ والے اس باپ کو اختیار کرتے ہیں وہ اسف کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں جو ان کے ساتھ لگا ہوا ہے اس بنا پر نہیں حاصل کرتے کہ میرے روزی ان سے ہو شہر میں گرو فساد کی, کی, کی کسی جگہ پر لکھا ہوا ہے ایک آدمی آیا تو اس نے مسجد میں احتکاب کریے بیٹھا مجھے صاحب کہتے ہیں احتکاب کے لیے آپ بیٹھے ہیں کھانا کون لائے گا کہ ہو جائے گا بندوبست پھر کہا پھر کہا کہ آپ الگ ہے بندے احتکاب کے لیے بیٹھے اچھی بات ہے اتکاب کے لیے بیٹھنے میں مدد کرنی چاہیے کھانا کون لائے گا وہ پاس میں دو روٹیاں آپ اتفاق کرنے بس ہوگی کہ افسوس ہے مالک صاحب ایسنا کر چوبیس چوبیس کے ساتھ آپ مسئلے پر کھڑے ہو کر مار چلاتے کے واسمین ہو گیا یہ ایک باقاعدہ فکرا کا طریقہ ہے اس میں تر کی دنیا مکمل تر کے دنیا کا ایک دور طریقہ ہے ایک اس آدمی کا ہے کہ جو مسلسل عبادت میں لگا ہوا نماز نوافل ذکر تلاوت میں لگا ہوا دعا اندازوں میں لگے ہوئے ہیں اور دل میں یہ ہے کہ کوئی چیز آئی تو کھائیں گے نہ آئی تو اللہ کا آفر ہے ہم کسی کو ضرور نہیں پیش کریں گے کسی سے سوال نہیں کریں گے تو یہ, یہ, یہ ترک ہے یہ بھی جائز ہے اس آدمی کو بھی ترک جائز ہے اور اس کی روزی کا اللہ تبارک والا بندوبست کرے گا لوگ مجبور ہو کر اس کے قدموں ملا کر ہڈیاں ڈالیں گے اور یہ آدمی جو ہے یہ لوگوں کے ان کے مسائل کے خریدنے کا ان کی مصیبتوں کے ظاہر ہونے کا ان کی تقریبوں کا رف ہونے کا ذریعہ بنے گا کاروباروں والے دکانوں والے نوکریوں والے افسروں والے مجبور ہوں گے ان کو آگے سے بات جھکنا پڑے گا شرائل میں کما نہ ہو کما شاف نہ ہو اور بہ بے, بے یقینی اور ہچکچہٹ اس کے دل میں نہ ہو اور اپنے پورے وقت کو اللہ کی یاد میں لگا رہا ہو اپنی سائے نفس میں اللہ کی یاد میں دعا وہ نماز تلاوت ذکر دعا دھیان رکھوا بھاجی عمر میں لگا ہوا ہو اور دوسرا وہ آدمی ہے کہ جو اس کا وقت جو ہے وہ احیاء دین, دین دین کے کسی شوبر کے ترقی میں لگ رہا ہے درس و تدیز کر رہا ہے بحت القین کے شعبہ کو, کو چلا رہا ہے جہاد کے شعبہ کو چلا رہا ہے یا دین کا ہم شعبہ چلا رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو کمانے کا موقع نہیں ملتا اس کے لیے بھی ترک جائز اور افصل ہے اور افسل ہے برقی دنیا جائز ہے اس کی برکت صلاح سے برکت اللہ سارے ہمارے ترخواروں کو جو کہ دنیا کی جگ جگ جگہ بھگوک کر رہے ہیں ان کو روز ہی جائے گا اور اس کی وجہ سے مل رہی ہوں صورت صورتحال ہے جی ہاں یہ بات ہے کہ ذل کے لحاظ سے صحیح ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں تمام بتلاؤ ہو جاتے ہیں لالج میں ہو جاتے ہیں اپنی ضرورتوں کے لیے سوال کرتے ہیں دوسروں کو اظہار کرتے رہتے ہیں ایسے طرح سے خیال کرتے ہیں کہ اگلے آدمی کو نظر جاتے ہیں کہ محتاج ہے سوال یا سورت سوال اس سے بچانا اپنے آپ کو ٹھیک ہے میں بہت سارے واقعات شہر پہ لکھے ہیں بزرگوں کے پڑھیں فضائے حاج میں سے کبھی نہیں کبھی مبارک سے ماں فضائے کے واقعات کو پڑھا کریں یاد رکھیں اس میں کبھی فضائل نبل شریف اور کبھی فضائل لحاظ کے واقعات کو واقعات ہیں بہت عجیب ہری بات پوچھنے آپ پوچھیں تو ذکر کرتے ہیں ہمارے مولی صاحبان نے یہ نیت کی ہوئی ہے کہ جو مستحب خراب ہے اس کے مطابق کبھی نماز نہیں پڑھائیں گے صبح جو ہے توال تو مسرت پر پڑھ جائے پوری صورت ایک رکات میں پوری رکاطی سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک صبح اور دور میں طوالم فصل اور اثر و اشاہ میں اوسات میں فصل سورہ تارک سے لے کر سورے لمبے فون لمنے کا حرو میں کتاب بنوشی اس طرح اور مغرب میں گیا تو سارے میں خطرہ زارہ ہاتھ سے لے کر گئے تو پورے والناس اور ہمارے سدر یہ مدے والے صاحبان جی انہوں نے نیت کی تھی کہ اس کے مطابق تو کبھی نہیں پڑھائیں گے کیا بات ہے جی سردار صاحب نہ ہے تو ہاتھ نہیں پڑھاتے نا حافظ کہتے ہیں میں اس چیزوں لڑنے صورتوں میں مقام جمع اور تو خلق بھائی دیکھ لڑے تو حافظ دے, دے اگر میں اس چھوٹی صورتوں سے نماز پڑھاؤں گا تو پچھلے لوگوں کا خیال ہوگا ہے تو حافظ جائی نہیں ان پڑھا دوں لڑنے صورتوں میں امام چھوٹی صورتوں میں امام کوئی نہیں پڑھاتے ایل ایل بھی ہوتے دوسری بات دوسری رکاوت سے پڑھے نہیں طبی رکاوٹ میں اٹھارہ میں انیس سو بائیس ہے رایتیں پڑا کرتے ہیں بات تو پتا, پتا لگے گی آج لکھنؤ مندر اٹھارہ گھروں میں سپٹ ہے کوئی مافس کا تو وہاں پتہ چلتا ہے لیکن شاید اچھا. یہ جو ہے کہ یہ افصل ہے اور جائز ہر جگہ سے پڑھنا یہ بھی تو مسئلہ ہے نا جائز ہر جگہ سے پڑھنا ہاں جی مقروع تنظیم کا تو ہمیں ہے نظر مقروع تنظیم کے اس کے خلاف خلاف مقروع تنظیم ہے اور پھر اگر فجر کی آدمی پڑھنا ہو پڑھنی اس میں ہو تو وہ پڑھے یہ تیس آئے تھے کم از کم پڑھے ہاں جی ایک رکا دیں اتنی لمبی ہونی چاہیے صبح دن اس میں لمبی ہونی چاہیے دیکھے نا اس لیے تو رکو جو رقو بنائے ہوئے ہیں نا تو اسی لیے ہے نا کہ بیچ میں کپڑنا ہو تو رقو آپ کے لیے اس لیے بنائے ہیں رموز وقاف اوقاف جائے تو انہوں نے اس کیے ہوئے ہیں کہ وہ ان وقتوں کی پابندی کریں تو مانے فرق نہیں آتا ہے اور قرآن مزید کا حوصلہ خراب نہیں ہوتا ہے اس کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو رکوع سے شروع کرنا چاہیے رکو سے شروع کرنا چاہیے رکوؤں پر مضمون مکمل ہو جاتا ہے نیا مضمون شروع ہو جاتا ہے اس وجہ سے رکوؤں کی پابندی رکوؤں کو تقسیم کی گئی اس کا خواب زیادہ ہے خواب اس کا زیادہ ہے آلی. یہ کیا کہتے عملی دینی کام کرنے کا آدھی فارغ و تفصیل عالم ہوتے ہیں. عملی دینی کام کرنے کا تجربہ ہی نہیں ہوتا موجود فارغ و تفصیل ہونے کی عید کی نماز کے لیے میں مہنگیا مسجد میں تو اتفاق عید کی نماز عیدگاہ میں بارش کی وجہ سے نہیں ہوئی مستی میں چلا گیا نماز پڑھنے تھی میں نے کہا اپنی مستی میں پڑھے ہمارے امام سب تک کہ آدمی ہیں ان کے پیچھے پڑھنے کے لیے ایسے وہاں پر کیا انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تقریر کریں گے میں تقریر کرنے بیٹھا ادھر وہ دوڑ رہے ہیں دوڑیں لگ رہی ہیں ان کی کھادن کی ہو سبزی ہو خیال کیا بات ہو گئی کیا بات ہے میرے خطبے کی کتاب گم ہو گئی خطبے کی کتاب گم ہو گئی چلو یہ نماز نام صاحب کو میں نے کہا کہ میں نے تقریر کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ چلو کچھ نہ کچھ باتیں بزرگوں کو یاد ہے کچھ اوٹ پٹان تو بول لیتے ہیں تو تقریر تو میں نے کر لی نماز انہوں نے پڑھائی سے میں نے کہا کہ خطبہ اگر کتاب گم ہوئی ہے تو آپ جنہیں جو خطبہ پڑھا کرتے ہیں وہی خطبہ پڑھ لیں شروع میں اللہ حکب اللہ حکبلہ اللہ اللہ اللہ ہم پڑھ لیں گے درمیانے پڑھ لیں گے اور آخریں پڑھ کر بیٹھ جانا اور دوسرے بھی اس طرح کر کے خطے کو بگٹا دو این اس وقت انہوں نے کہا کہ خود آپ پڑھے حال بات میں ان پڑھ آدمی مہاراجا بابا صاحب رحمۃ اللہ نے پابندی لگائی تھی جمع میں نے اپنا شروع کیا نا جمعہ پڑھانا شروع کیا تو نے فرمایا کہ جمع پڑھایا کرو ٹھیک ہے خود بایکٹ کر پڑا کرو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے آدمی کے ناول کا کیبل فوٹتا ہے کتاب سے پڑھنے کا دوسرا یہ ہے کہ آدمی پر بوجھ نہیں نمبر باہ باہی باہی آتا نمبر بڑا بوجھ ہوتا ہے اس کا آدمی کو سورج محسوس ہوتی ہے تو یاد بنی کتاب سے پڑھنے کی پڑھنے نے کہا آپ کو زبانی پڑ گیا آپ جو ہے تو وہ تو کچھ نہیں کر رہی تھی کہ میں اس کو اوپر بٹھا ہوا مجھے اوپر یا تو لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں کرے یا آدمی ہتھیار ڈالے میں نے ہتھیار ڈالے تو زبانی پڑھنا کی. شروع کیا دوسرے خوشبو زبان نہیں سکتے میں کیا کروں ہماری عمر میں تو کام نہیں کرتے زدہ. اللہ نے یا <تصفح> اللہ شعبہ آپ کا ہے میرا تو ڈاکٹری کا شعبہ تھا <تصفح> ایک مجھے بڑا افسوس ہوتا رہتے ہیں مدرسے والوں کا اور اسلامیات کے پروفیسر صاحبان کا دونوں کے بارے میں اسلامیہ کا پروفیسر کے ادھر بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارا آمن سے زیادہ مطالعہ کرتے ہیں بہت سے ہمارا شعبہ نہیں ہے ہمارے پروفیسر صاحب نے پینتیس سال انجات پڑھا کر ریٹائر اور یہیں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی کہتا ہے وہ مسئلہ ایک چل پڑا کہ ایک آدمی دکان پر آیا تو آدمی حرام کا حرام مال ہے کیا دکاندار سودا یہ تو ہمارے پروفیسر صاحب کہتے ہیں شروع کرے سوداوت نہیں شروع کر دیا میں نے کہا بولے جی مار جی آرام میں دکان پر بیٹھ کر ہر ایک آدمی سے کہے گا صاحب دیکھو آرام دے کرے گا اور جس کا حرام ہوگا میں تو اصول نہیں ہے وہ تو جس وقت اپنا حلال سودا اس کو دیا اور اس کا حرام مال لیا اس کا حرام مال اس کے حال ہو گیا حلال سودا اس کے صاف پڑے کیا سب حرام اس کا ہوئے ہوئے عمل کریں خیر نہیں وہ آدمی کو سائل تو کب لیتے لیکن یہ ہے کہ مسئلہ یہ کہ شادیوں کا اتنا ایسا معیار بنایا ہوا ہے کہ اس معیار تک تو پہنچتے پہنچتے لڑکا یہ بوڑھا ہو جاتے لڑکی بری اور اب شادی <تصفيق> بھائی شادی ہو ہمارے شاہ راجود علی رحمت اللہ علیہ بڑے نقطے کی اور پتے کی باتیں گرے ایک بات پہ سے بات نکالا کرتے تو کوئی یاد کہتے شادی ہوئی ہے کہ شادی تو نہیں ہوئی ہے کہ کمال ہے شادی نہیں ہے کہ مجھے دیکھ کر تجھے خوشی نہیں ہوئی ہے ए, خوش تو میں وہاں درد صاحب کیسی کو شادی کیسے ہیں لیکن شادی کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں تو وہ بہت آسانی سوچے کیسے جی کہ اس کے تین نقطے ہٹا دو شادی کو شادی کر لو پر کر نہیں سکو کر نہیں سکتا کیا ایک تو جھوٹے بازار بنائے ہوئے ہیں <Sansius> کھائیں گے گے کھائیں گے وہ ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں وہ مفتی <Sansius> صاحب ہیں تو ایز نے کہا کہ میں مدرسے سفار کو تاثیل ہوا اور والد صاحب نے کہاں پہ نہیں شادی کر شادی کیسے کروں میرے پاس کیا ہے والد صاحب ذرا چھٹ پٹھان آدمی اور بات ذرا وہ کھڑی اور بات کر کے اس نے کہا کہ انور گول بنگ انگلا خز بنگول جیسے باقی کٹی کرتے ہیں جیسے تیری بیوی کرے کٹھی کرے گی مطلب یہ تھا کہ باقی کو کھادے کو ملتا ہے کہ کٹی جا کر کر لیتے ہیں تو تیری بیوشن پوتا تھا کہ میں نے اتنے بسائے کہ کھانا اس کو بھی دے سکتا ہوں تو کہتے ہیں کہ شادی کر لی والے صاحب نے شادی کر لی شادی کر لی یہ مفتی صاحب پہلے یہاں پر آیا ہے اسلامی کالج میں ہمارے مطلب شاہ صاحب نے ان کو پتہ ایڈار لیکچر لگایا ہے وہاں سے جو ہے تو بیکن ہاؤس میں لگا ہے اچھے معاوضے پر ٹیچر لگا ہے اور وہاں سے وہ ایئر فورس میں فلائٹ لیفٹینٹ موٹیویشن ڈپارٹمنٹ اب کبھی جب بھی ملنے کے لیے آتا ہے ماشاءاللہ پورا بادشاہ پورا اسمارٹ افسر کے طور پر آتا ہے افسر نہیں نہیں کیا افسر بن گئے ہیں آگے تو پتہ امریکہ والے نا اس گلا کو پسند نہیں کرتے ہیں اس کے بعد سے پھر بھی گزارا ہوتا ہے پورا مسئلہ ہمارے گھر کا یہ حل ہو گیا گھر میں ہماری والدہ ہے بیمار چار چار پائی پر پڑی ہوئی اور گھر میں اس کو پانی دینے والا کوئی نہیں اس مسئلے کو کیسے حل کریں تو ایک مسئلے کا حل کرنے ہے نوک نوکرانی رکھے یا کیا کرمیں کا تو آسان طریقہ ہے بچیا مارا جائے گئے وہ لوگ جائے <laughs> ایک موہ کی ایک بوری بڑی ہو گئی اپنے پوری بوری بن گیا ہے اس کی کراتے ہیں شٹ اور ایک مفت کی خادمہ گھر میں بڑھ جائے گی جی. اس کی اس کا شادی کرائی گی جی. اللہ کے احسان سے شادی اس کی ہو گئی بے آدمی کی شادی شادی ہو گئی شادی کی بس کا بیٹا بھی ہو گیا جب بیٹا ہو گیا تو اس کی کوئی ایسی جگہ تھی وہاں پر وہ کسی آدمی نے بتورے دکان دکھا دکھا چالیس روپئے کے کرایہ پڑ گئی تھی تو میں نے کہا آپ کے بیٹا دودھ کا چالیس روپئے خرچہ ساتھ لے کر آیا ہے نہ آپ کی نہ آپ کی بیوی کے ساتھ روزی آئی نہ آپ کے بیٹے کے ساتھ بیٹے کا چالیس روپئے ہے پھر اس کے بعد کوئی کرتا گزرا الگ سو بیٹی بیٹی کی پیدائش سے کوئی ہفتہ دس دن پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے مستقل بنے آپ کی ملازمت کا اور روزی کے بارے میں بچیا کیا ضرور روزی جان کھڑا ہوا بیٹھی آپ کے روزی ساتھ لے کر آئیے کچھ بات ہے ہم یہ پڑھنا پڑھنا ہم کر لیتے ہیں بھی کر لیتے ہیں لیکن عقائد اور توحید ہماری جو ہے نا یہ کمزور ہوتی ہے یہ پنچیروں کی اچھا کی توحید ہوتی ہے اس طرح کپڑوں مپڑوں کے بارے میں ہوتی ہے وکر والی تو رہی جو کل میں رستے ان کی بنیاد شیر احمد گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ان کو سونا بنانے کا طریقہ سکھایا اس نے بنا کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اوپر رکھ لیں جو تا... تا... تا... تا... ان کے بیٹھنے کی جگہ کتابیں وغیرہ اوپر رکھ لیں رکھ لی اس نے تو چلا گیا آدمی اس کو خیال ہوا کہ سال بعد آیا تو خیال ہوا کہ سونا بنایا اب تو بڑے بنگلے ہوں گے اور بڑا کروفر گا اور... تو وہ آدمی کو جاچ بنی نہیں تھا کہ آدمی نے آیا تھا کوئی سونا بنانے والا اس نے کہا میں پچھلے سال ملنے کے لیے آیا تھا اور تھا میں نے ہاں نے کہا یاد آ گیا پچھلے سال آپ آئے تو سونا آپ نے بنایا تھا نا وہ سونا تو آپ کو اوپر رکھا تو نہیں پڑا ہوا ہے چاہیں اوپر رکھنے میں یہ یاد بھی نہیں آیا کہ اس کو اتارے بنانا تو چھوڑیں مزید بنانے کو چھوڑیں جو بنا کر دے گا وہ بھی یاد بھی نہیں, یاد نہیں. آخری عمرت میں رابینہ ہو گئے تو چند ان کی خنقاہ کے چلنے کے دو بھیا کرتے تھے مالی معاملہ تو انہوں نے واپس کر کے نکال میں سے رابینا ہو گیا ہوں پہلے گھر سے ریس دیا کرتا تھا وہ میں نہیں دے سکتا باپ میرے پاس نہیں ہے کیا تھا نہ ہم کشمیر میں مطلب فارغ ہونے کے بعد 20 سال کی عمر میں فارغ ہو چکے ہوں گے چالیس سال کی عمر تک در لوم میں جو من نے تقریر کی ہے صرف مدرسے کا کھانا کھایا ہے اور سال میں جو بدن چھپانے کے لیے کپڑا کپڑے بنا کر دیے میرے سردار کوئی مقدم نہیں تھا سال کی عمر میں شادی ہوئی ساری سمجھا دیکھنے اتنے نما کو دل لگا ہوا اس میں پڑھانے میں یہ تو ہم آپ لوگ اخبار کوئی کس جگہ لگا کر کھڑا ہے کوئی کس سڑک پر کھڑا ہے کوئی کس سڑک پر کھڑا ہے انتظار کر رہا ہے کو اللہ والا کو تو ایسا نما ہوتا ہے دل ہی نہیں لگتا ہے ہمارے بالانہ صاحب رحمت اللہ ہے کہ انچاس سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی چا. انچاس سال تک شادی نہیں کی انچاس سال کی عمر میں شادی ہوئی اور خواجہ خواجہ مہدین اقداری نے رحمت اللہ ساٹھ سال کی عمر میں شادی کی کہتے ہیں ساٹھ سال کی عمر تک تو کہتے خواجہ عثمان ارونی نے ہم کو ڈالا کہ ان کے شہر سے وہ پیروں سے معذور تھے تو انہوں کو میں جب بھی دورہ ان کا جو دورہ ہوتا تھا مریضوں کا تو میں ایک بینگی, بینگی بینگی آپ جانتے ہیں سو جاتا بانگے ہاں جیگی بانگے ایک تینوں سے جھنڈا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ایک بینگی ہوتی تھی اس میں ایک میں سفر کا سامان رکھا تھا اور ایک پرلے میں الگ الفاظ اسمانے کو بٹھاتا تھا اور اس کا رکھا تھا جہاں جانا ہوتا تھا وہاں پہنچایا کرتا تھا سات سال ان کی وفات ہوئی فارغ ہوئے اس کے بعد شادی ہوئی نبے سال کی عمر دوسری شادی ہوئی ایک سو بیس سال کے عمر میں وفات ہوئی تو آج کل مودی صاحبان نے کہا ہوا ہے کہ مجھے موٹر میں بٹھاؤ گا کھانا باتیں مجھے موٹر میں بٹھاؤ گا تو ہر سال کہتے ہیں کہ عوام کے لیے شادی میں تاجیر ہے تاجر ہے تاجیل ہے گھر کا آپ لوگ کرتے نہیں ہیں غلطی کرنے کے قطر ہمیں شادی بات کے لیے فرض اہم ہے نا جو آدمی گناہ اور ہو رہا ہے حرام و تلا کے لیے فرض اہم ہے اور گناہ اور تلا تو نہیں اترنے کا خطرہ ہے تو اس کے لیے واجب ہے اور گناہ و تو نہیں ہو رہا ہے دل میں جذبات ہے اس کے لیے سنت ہے اور دل میں جذبات بھی نہیں ہے تو تب بھی مستحد ہے مستحد کا سواگت کرنے لگتا ہے اور نہ کرے تو دینی نے بات کی سے نہیں کر رہا ہے تو جائز ہے شادی پر تو ہے یا میں کوئی سترہ اٹھارہ سطح, سطح لکھے ہیں اباب وزلی رحمتہ اللہ کرنے میں کرنے کے پورے دلائل دیے آخر میں اکیاون فیصد برائڈ کرنے کے نکلے ہیں اور انچاس فیصد میں کرنے کے اگر بڑا خوش ہو گیا خبر یہ ہے اگر کے دیویان کی خوب حجامت کرتی ہیں خوب ٹھیک کرتی ہیں جتنی پڑھی لکھی ہوتی ہے اتنی حجامت کرتی ہیں ایک آدمی ہے اس نے کہا سخت بڑا حال کرنا برا حال کر دیا گا میں مسئلے کا پھر کیا حل کریں گے باد دوسری شادی کرتا ہوں ایک تو یہ حال کر دیا دو پھر کیا حل کریں گے تمہارا کبھی ایک سجا بنا کبھی دو مطالعہ مطالعے کیا ہے ڈالے نا جی ماشاء مجھے تو محسوس ہوتا تھا کہ مطالعہ مراقبہ سے مراقبہ کے مقابلے کی چیز ہے پندرہ ہزار مراقبہ آتے ہیں نا اہل اللہ کی کتابیں مطالعہ مطالعہ ہے مطالع مراقبے کا قائم مقام ہے تو تھانی نے مطالعہ لے کے اس نے تربیت سالق نے بات ایسی لکھی جلد ہے جلد خون کے آخری سماج میں لکھا ہوا کہ سیاح جی نے کہا کہ کوئی مراقبہ ترسیم فرمائے تو ہم نے کہا کہانی وکر جاری اور مراقبہ کے مقابلے مراقبہ مقارب کے ہم پلا چیز بتا رہا ہے وہ باقاعدہ لکھے ہوئے تاریخ لکھے ہوئے ساتھ کہاں دینا گاندھی رجوع مانگو ہے میں کوکڑ